الرحیم الحمۃ الرحمہ علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین برادران خاران صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے خطاب دعوت شریف صدر نمبر تین سو پچیس ابلی تینتیس ہے تین سو سے شروع سے لے کر پچیس ابھی شروع سے لے کر اب تک کا مجموعی دروس ہے اور تینتیسواں درس جو ہے دعا صبح کا تینتیسواں درس ہے دعا صوبیہ میں سے جو ہے ابھی پھر نیا پیراگراف ہے پانچواں پیراگراف یعنی پانچواں اللہ عما ہے دعائے صوبیہ کا اور یہ پانچواں پیراگراف جو ہے یہ ہے دعائ مکمل پانچواں پیراگراف جو ہیں یہ ہے ہاں جہم جی مع قصران ہو رائی وضاء فن و عملی ولن طبل غَ و نیتی و ام نیتی من خیر او حدمن انت کا اوخیر من عتی ہے حدمن خلقی فن یارغبل کفی ہی تو یہ طالباً ایک ہی پیراگراف کی شکل میں میں نے تجمہ کرنے کی کوشش کیا ہے لغات جو ہے اللہ ماں یعنی اے اللہ پرور نگارہ ہاں جی ماں کا سرا انحرائے اس میں جو ہے ما کا لفظ جو ہے ما موصل الرزی کے معنی میں یعنی جو جو چیز جس چیز اور اس سے مراد جو ہے بعد میں آنے والی من خیر انی لفظ خیر مراد ہے ہاں جو چیز سے مراد وہ خیر مراد ہے خیر اور اس کے معنی بلائی ہیں خیر و بلائی مراد یہاں پر اللہ ما قصر ان ہرائی قسر ان قصر یقر و قسر ان اس کے معنی کوتا کت ہونا چھوٹا ہونا ایک معنی ایک ہے و قصرۂ یقر و ان ہیں تو مقصد سے ہٹنا نشانے پر نہ پہنچنا قصر ان عاجز رہنا عاجز بنانا یہ سب القام سدید نام یہاں دعا میں جو ہے عاجز ہونا کوتا ہو قاصر ہونے کے معنی اللہ یعنی اللہ ما وہ چیز یعنی وہ خیر اور بلائی قسران ہو رہی جس کے حصول میں ہاں جی. کوتا ہے عجز ہے رائی جمع ارا ہاں جی آ رہا ہے خیال فکر نظریہ تجویز مشورہ نصیحت یہ سب ہے یہاں دعا میں فکر خیال سوچ کے معنی مناسب ہے ہاں جی القاعم سلج میں لکھا ہے ان ہو کی ضمیر جو ہے ماں کا سرا ان ہو کی ضمیر جو ہے ہو ضمیر مائ موصلہ کی طرف پلٹ ہے جو اسے پہلے ماں ہے اور اس ماں سے مراد خیر ہے ہاں جی خیر ہے خیر اور بلائے جو کہ بعد میں آ رہا ہے کیونکہ من خیرن میں من بیانے ہیں ما سے من خیرن سے مین بیانے ما سے ما قصران ہی تو اللہ ماں قاسر انہورائے ہیں جی یعنی اے اللہ وہ چیز ما چین وہ خیر اور البلائی جس کے حصول میں جس کو حاصل کرنے کے لیے ہاں اس کو حاصل کرنے میں عاجز ہے میرا فکر میری سوچ میرے خیال میری فکر سوچ اس اس خیر کو حاصل کرنے میں عزز ہے الماک الرحن اللہ وہ خیر ہاں جی میرا رائے رائے سے مراد میرے سوچ میرے فکر ہاں جی اور میرا خیال جو ہے میرے سوچ اور فکر عجز ہے اس خیر کو حاصل کرنے میں میرا سوچ اور فکر عاجص ہے اس خیر کو حاصل کرنے میں وضاعح انہ و عملی ان ہو کی ضمیر پھر اسے خیر تر پلٹی وضاعوفا ضاوح انہ و عملی یعنی اس میں واو جو ہے اور کے معنی میں حرفات ہم بولتے ہیں ضعوحا یعنی یضع ہو کے معنی کمزور ہونا ذافن ذوفن کمزوری اور اغرضات پر زیر دیں تو دکنا لینے یہ معلات نہیں ہیں اسے کمزوری والا معنی سے ہے کمزور اور کمزوری کے معنی میں ان ہو ان حرف جار اس اور اس سے معنی جو اس سے کا معنی دیتا ہے ان ہو اس سے خو کے زمین ان ہو کا ضمیر مرجہ یہاں بھی مائع موصلہ ہے اور مائع موصلہ ہے اس میں ماہ کا اثر ان ہو کا جو ماہ ہے نا وہ ماہ مرات ہے اور ماں مواصلہ سے مائے میں اب میں جسے من خیر کے من بیانیہ کے ذرائع سے دور کیا ہے اور ماں سے مراد خیر ہے یعنی وضعوحا ان ہو عملی ضعوفہ یعنی کیا ہے عاج ہے کمزور ہے ہاں جی سے کمزور ہے, ہے, ہے ان اس خیر کو حاصل کرنے میں اس خیر تک پہنچنے میں آج کمزور ہے عملی میرا عملی پہلو میرے اقدام میری کوششیں میرے سی کو اس خیر کو حاصل کرنے میں ہاں جی کم، کمزور ہے آج اسے قاصر ہے <تصفح> کیونکہ عمل ان میں جو ہے یا میرے،, میرے کے معنی میں خدا عمل کے معنی فعل کام اقدام محنت کاری کاری کاروائی مشغلہ کاروبار ورق مومن یہ سارے معنی کے لیکن یہاں دعا میں کام اقدام محنت کاری زیادہ مناسب ہے یعنی اللہ جعفا کمزور ہے ان اس خیر کو حاصل کرنے میں اس خیر کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہاں جی عملی میرا عملی پہلو میرا عملی اقدام نہایت کمزور ہے کہ میں اپنی کوشش سے اپنے سائی سے اس خیر تک پہنچ سکوں اس کو پہنچنے میں میرے عملی پہلو عملی اقدام نہایت کمزور ہے ولن تبلغاں ہو نیتی او امنیتی ہاں جی من خیر وادم نے باد کا۔ ن لََََََََََََََََََََََََََََََ یہ حرف لنند لام نون جو ہے تاک کے معنی میں آتا ہے ہرگز نہیں کے معنی میں آتا ہے تو ولاً تب لوگا نہیں آتا انیتی ہر ناصبہ میں سے نہ پھر تاخیر مستعین نہیں اس کا معنی ہے تب ہو تب لوگا تب لوگا الگ پھیلے ہو الگ ضمیر ہے ہاں جی بل آگاہ یہ کے معنی پہنچنا پا لینا جاننا کسی بات کے علم ہونا یہ معنی ہے بالغل ولط اگر ہو تو بالغ ہونی مان لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے یہاں دعا میں جو ہے ولان تب یعنی پہنچنا پا لینا کمانا ہے ہاں جی ہو یہاں یعنی سیکھا واحد متکلم واحد من غائب اصف مزار معروف کا سکھا تب زمیر ضمیر مفول ہے ہاں جی؟ اور جس کو ضمیر ضرفی اسلام اس سے واحد مذکر غائب کے ضمیر ولاً تب ہو تب لگ لوگوں مانی پہنچنا ہاں جی؟ پا لینا جاننا كسی بات کا علم ہونا تو یہاں پر پہنچنا اور پا لینا یہ دونوں معنی زیادہ سے تو غلن تب ہو ہرگز نہیں پہنچے گا اس تک یعنی اس خیر تک ہرگز نہیں پہنچے گا اس تک اس تک نیتی اور امنیتی ہرگز نہیں پہنچے گا اس تک میری نیت اور میری امنیت تو نیتی مراد ارادہ میری ہاں میرا ارادہ اور میری نیت یہ معنی ہے نیتی کے معنی اس یا میں کے معنی میں نیت کے معنیٰ ارادہ اور میرے کے معنی میں اور نیت کے معنی میں تو نیت یعنی میرا ارادہ میری نیت یہ معنی ہو جائے گا کیونکہ نوا یعنی نواتن نوا نیتن و نیتً کے معنیٰ قسرت کرنا ارادہ کرنا عزم کرنا لکھا اور نیا نیات ارادہ قصد مقصد منصوبہ سکیم عظم ارادہ ہاں عظم ارادہ کا رخ سمت سمت رجحان میلان جھکاؤ خواہش یہ سارے معنی جا کتاب انجد میں لکھا ہے یہاں دعا میں جو ہے نوا نیت کے معنی ارادہ ہاں قصد خواہش عظم زیادہ مناسب ہے ہاں جی تو مطلب کیا بن جائے گا ہر ہاں اس تک اس تک جو ہے ہرگز نہیں پہنچے گا میری نیت یعنی میرا ارادہ میرا قصد میرا عزم او او جو ہے امنیتی امنیات یہ جمع ہے مانی کس کے معنی آرزو آرمان مطلوب ہیں جی یعنی ہرگز جو ہے نہ میری نیت نہ میری قصد اور ارادہ اور عظم اس تک اس خیر تک پہنچ سکتی ہے اس تک او امنیتی یا میں نہیں میری جو ہے آرزو آرمان پہنچ سکتی ہے چیز کا نہیں پہنچ ہر نہیں پہنچے گا اس تک میری نیت اور میری امنیت میری نیت یعنی میرے میرا قص ارادہ اعظم امنیتی یعنی میرا آرزو آرمان من خیر تہ عدم من خیر خیر جمع خیار خیر فائدہ نفع بلائی مال و دولت یعنی اس خیر اس فائدے تک اس نفع تک اس بلائی اور مال و دولت تک ہاں جی ہر کس نہیں پہنچ سکتے میری نیت میرا عظم ارادہ اور میرے امنیت میرا آرزوئیں میرا ارمان میرے خواہش من خیر ان اس بلائی تک اس خیر تک کہ وعدہ اللہ تو نے وعدہ فرمایا ہے آحدن کسی ایک سے من ابادے کا تیرے بندوں میں سے ہاں نے جی تیرے اللہ تیرے بندوں میں سے تو نے جس کو جو خیر پہنچانے کا ارادہ فرمایا ہے اس خیر تک جو ہے ہرگز میری نیت اور ہرگز میرازم و ارادہ اور میرے آرز نہیں پہنچ سکتی ہے ہاں جی اور نہیں جو ہے میرے اور اس خیر اور بلائے کے حصول میں میرے عملی پہلو بھی کمزور ہیں معقاصرانورائی اور اس کے حصول میں میرے فکر اور خیال بھی قاصر ہے این تو مطلب کیا ہے تو لہٰذا اللہ تو خود دے دے ہمیں یہ نعمت وہ خیر تو اپنی فضل و رحمت سے ہمیں دے دے من خیرن واد وہ خیر جو تو نے وعدہ فرمائے من وعدے کا پیرے بہادم منو تیر بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہاں جی او خیرن او یا خیرن وہ خیر او بھلائی انت تو. تو اللہ موتی ہے آتا یوتی عطا کرنے کے معنی میں ہاں جی عباد کا جو ہے یہاں پر انسان آزاد غلام یہاں مرد بندہ انسان تو اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو اب ابید غلام محکوم ذیت کے معنی ہے تو یہاں غلام اب بندے کے معنی میں اللہ کے انسانوں میں سے کوئی انسان جو اللہ کے متی انتا انتظمیر برفو متصل تو کے معنی میں تو ایک کے معنی میں موتی ہی موتی جو ہے آتا یوتی سے سنبھال سے سکا ہے خدا آتا یوتی دینا الموتی دینے والا عطا کرنے والا ٹھیک ہے جی المودی دینے والا اللہ احدمن اعباد کا تیرے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ہائیں والن تمنی تو ہے وہ تو من اعباد کا تیرے بندوں میں سے کسی بندے کو اوحر یا وہ خیر اور بلائی انط موتی ہی تو عطا فرمانے والا ہے تو دینے والا اہجن کسی ایک کو من خل کی کا تیرے مخلوق میں سے یہاں خلق مظر ہے یہ معنی مخلوق ہے اس مغل قصے کا کیونکہ مضر کبھی اس پھل کے معنیٰ میں آتے ہیں یعنی خالق کے معنی میں پیدا کرنے والے کے معنی میں اور کبھی اس مغل کے معنی میں استعمال یعنی مخلوق پیدا کیا ہوا خلق یہ خل کا نیس کے معنی پیدا کرنا ہاں جی تو یہاں محلوں کے معنی میں تو معنی یوں بن جائے گا ہاں جی کہ اے اللہ ہاں جی وہ خیر جو تو نے اپنے بندوں میں سے اپنے عباد میں سے کسی کو دینے کا وعدہ فرمایا ہے یا تو عطا کرنے والا خیر انت موتی من آدم یا تو اس خیر کو تیرے بندوں میں سے کسی کو عطا کرنے والا ہے اس خیر تک پہنچنی ہم کھیت تک ہرگز نہ میری نیت میری جو ہے ہاں جی میری نیت پہنچ سکتی ہے میرا عزم و ارادہ پہنچ سکتے ہیں اس خیت تک ہاں جی اس کھیت تک نہ میرا عزم و ارادہ پہنچ سکتی ہیں اور نہیں جو ہے عملی تھی عملی کے معنیٰ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہاں جی اور نہ میرے آرزو اور آرمان اس خیر تک پہنچ سکتی ہے تو نہ ہاں جی تو اس میں اللہ ما قاصر قاسران وہ چیز اس چیز کے حصول میں قاصر ہے میرے فکر میرے خیال وضعفہ نا عملی اور اس کے حصول میں میرے عملی پہلو بھی اس چیز کے حصول میں نہایت یہ کمزور ہے فلنت ہم و نیت و امنیتی اور ابھی اور ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ ماں نے اس خیر ماں کی توضیع کی مین سے اس خیر کو اس خیر کے حصول میں نہ میری آرزوئیں و امنیت نہ میرے ارمان نہ میرے عظم و ارادہ نیت اور نہ امنیت میرے آرمان اور میرے خواہش نہیں پہنچ سکتے اس خیر تک جو وعد تھا تو نے وعدہ فرمایا احد من میں تیرے بندوں میں سے کسی ایک کو عطا فرمانے کا او اوخیرن دنیا میں آخرت میں جس خیر کا تو نے اپنے بندوں طاق فرمانے کا وعدہ فرمستہ میری عظم ارادہ اور میری اربان نہیں پہنچ سکتی او خیرین یا وہ خیر اور بلائی خیر میں نے بلائی انتا جو, جو جس کا تو موتی عطا کرنے والے احلم من احد من خلقی کا تیرے معلوم میں سے کسی ایک کو ہاں میں اپنے آپ سے تو میں ان میں سے ہاں جی نہ کوئی چیز میں کو حاصل نہیں کر سکتا ہوں وہ خیر البلائی جو تین اپنے بندوں میں سے کسی کو دینا ہے اور یا جو خیر و بلائی جو تین اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے وعدہ فرمایا لہذا فائن یار قبول کفی ہی واسل کا یار لہٰذا لفعن بے شک میں ہاں جی بے شک میں بے تاخی میں ارغب و لے کا یعنی ارے کے یعنی تیری طرح ارغبو رغیب یرغبو خواہش کرنا یعنی شوق وا خواہش کرنا یہ دو معنی کیا ہے رغیب انحو انحق ہو جائے تو یا نفرت کے معنی میں اعراض کرنا بے توجہ اختیار کرنا لیکن رغیب عل یہاں پر یہ کا اس کے معنی مشتاق ہونا مائل ہونا یہاں پر یہ آخری معنی مراتی یعنی رغیب علیہ مشتاق ہونا مائل ہونا ہاں جی تو فی ہی فی ہی کے زمین خیر کی طرف پلرتی ہے جو کہ گزر چکے فی اس خیر کے حصول میں اللہ میں مشتاق ہوں میں مائل ہوں اس خیر کی حصول میں فین اللہ بے شکمی ارغب غب کا میں مشتاق ہوں میں مائل ہوں میں خواہش کرتا ہوں تیری طرف فی ہی اس خیر کے حصول میں یعنی اللہ میں بہت ہی سے اس خیر کو امید رکھتا ہوں ہاں تیری ہی طرف امید امید ہی طرف میرے امید اور آرزو اور خواہش ہے کہ تو مجھے اس خیر کو جو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو دینا ہے اور جو تو خیر تو تم نے اپلائی جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے وعدہ فرمایا ہے اور اس کو میں تو حاصل نہیں کر سکتا نہ میری نیت وہاں تک پہنچ سکتے ہیں نہ میرا ارمان اور آرزو وہاں تک پہنچ سکتی ہیں میرا عملی پہلو بھی اس نعمت اور اس و خیر کے حصول میں کمزور ہے میری فکر اور سوچ بھی وہاں تک پہنچنے میں کمزور ہے لہذا فائن عرغ و لے کا لہذا بے شک میں اے اللہ جو تجھ سے خواہش کرتا ہوں عرمان کرتا ہوں وہ سل اور تشہی سے مانتا ہوں یارعامن اے عالمین کا پالنے والا اور وہ خیر میں صرف تجھ ہی سے مانتا ہوں تو یہ جو ہے مختصر دعا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی تھوڑی سی توضیع جو ہے اس پوری دعا کی میں آپ کو توجہ تھوڑی سے ہے اور چونکہ تمام خیرات و بلائیں اور نف و اللہ کے حال میں ہیں اللہ جی سے چاہے خیر دنیا و آخرت سے نوازتا ہے اور تمام خیرات کا سرچشمہ جو ہے اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے لہذا اس مقدس دعا میں اس عقیدے کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اللہ ہی سے خیر کا جو ہے خیر کی امیدیں وابستہ ہیں خیر کے امیدیں جو ہیں اللہ ہی سے وابستہ کر رکھا ہیں اور اللہ ہی سے خیرات طلب کر رہے ہیں اور چونکہ اس کائنات میں معذر حقیقی مالک و قادر و خالق و رب وہی ایک ہی ذات پاکزات پاک لہذا ہمیں بھی تمام امیدیں اور عرض میں اسی پاک ذات سے ہی وابستہ رکھنا چاہیے اور اسی سے ہی ہر خیر کا سوال کرنا چاہیے چنانچہ اس دعا میں یہی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے تمام خیرات اللہ سے مان رہے ہیں اس لیے دعا کے ترجمے کو دوبارہ دفعہ آپ کو دہراؤں تو یہ ہے یہ دعا کے ترجمہ ہاں پرواں نگارہ اگرچہ میرے ہمت یعنی میرے میں خیر اور اس خیر, خیر اور بلائی کے حصول سے قاصر ہے میرا عملی پہلو و اقدام کمزور ہے میرا ارادہ اور آرزویں یعنی امیدیں جی کسی ایسی خیر اور بلائی کے حصول کو ہرگز نہیں پہنچ سکتی جس کا تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ وعدہ کیا کر رکھا ہے یا وہ بلائی جو تو نے اپنے محروب میں سے کسی کو ادا کرنے والا ہے دینے والا اے عالمین جہنوں کے پالنے والے اے جہنوں کے مالک واقع میں اس بلائی اور خیر کے سلسلے میں تیری طرف پوری شوق و عشق کے ساتھ مائل ہوں اور تج سے وہ خیر بلائی مانگا کرتا ہوں تو یہ اس دعا کا جو ہے ایگزام میں ترجمہ ہے جو آپ لوگوں تک پہنچا دیا تو یہ پیراگراف اس میں تمام خیرات اللہ تعالیٰ سے مانے اللہ تعالیٰ ہم سب کی انہیں ایک دعاؤں کو قبر